صبر میں کتنی طاقت ہے کہ بغیر یہ کہے ہوئے کہ تم شراب چھوڑ دو لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ جو میتھڈ ہے یہ کب آپ سوچ پائیں گے آپ غصے میں ہو تو آپ سوچ ہی نہیں پائیں گے یعنی جب آپ جانے کے لڑکا شراب پیتا ہے اور آپ بالکل برہم ہو گئے غصے میں آ گئے تو آپ کبھی سوچ پائیں گے اتنا اتنا اعلیٰ طریقہ آپ کو دماغ تو بالکل معوف ہو جائے گا تو صبر جو ہے آپ کو جو کہتے ہیں آج کل کے نفسیاتی زبان میں سپیریئر سولوشن سپیریئر سولوشن یہ اصطلاح ایک ایک ایک ہے کہ اختلافی معاملات میں سماج کے اندر جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو نارمل سلوشن کام نہیں کرتا سپیریئر سولوشن درکار ہوتا ہے یہ ایک اصطلاح ہے تو سپیریئر سولوشن آپ کب دریافت کر پائیں گے جب آپ فریق ثانی کی بدتمیزی پر اس کے الٹی باتوں پر اس کی کچھ بھی جو مصیبت ڈال رہا ہے آپ کو اس پر غصہ نہ ہو غصہ جب نہیں ہوں گے تو آپ کا دماغ ٹھنڈے طریقے سے ہو جائے گا پاکستان میں جاؤ الحق صاحب نے کوڑا مارنا شروع کیا تو کسی کی سراب چھوٹی کچھ بھی نہیں چھوٹی شراب کسی کی بلیک میں پننا شروع ہوئی گئی خوشونت سنگھ نے مذاق اڑایا ہے جاؤ الحق صاحب زمانے میں وہ گئے پاکستان تو کہا کہ جب ہمارا جہاز لاہور کے ایئر اسپیس میں داخل ہوا ایر ایئر نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں شراب حرام ہے جس کے پاس شراب کی بوتل ہو وہ جمع کر دے جہاز کے اندر ایئرپورٹ پر ضبط ہو جائے گی تو ان کے پاس ایک بوتل تھی خوشبنت سنگھ کے پاس انہوں نے دے دیا ایر ہاسٹرس کو پھر وہ لکھتے ہیں اس میں مزاق اڑایا انہوں نے کہ لیکن جب میں لاہور میں جا کر ہوٹل میں ٹھیرا تو معلوم ہوا کہ بلیک سے جتنی جگہ خرید لو یہ ہے کوڑے کا طریقہ